قسم ہے کوہ تور کی و کتاب مستر اور اس کتاب کے جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے المعمور اور قسم ہے بیتے مامور کی مفو اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی ان عذاب ربك لواقع کہ تمہارے پروردگار کا آزاب ضرور واقع ہونے والا ہے میں لہم دافع کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے یم تمور مورا جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا تسی جی بل اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے فويل للمكذبين تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں اللہ دین فی خود اللہ بےحدا باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں جہن مدا اس دن جب انہیں دھک کے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا ہری ہر کم تم بیہ تے ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے افسر انہ گسرو بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا اس لو او لا اولا سواء سو تج داخل ہو جاؤ اس میں پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے نل متقینی جنق متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے نبی مم رب ہوں وقم رب عذاب الجحیم ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے بما كنتم ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے سلے میں جو تم کیا کرتے تھے علی سرر بحور عین <تصفح> وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے ولدی نمنوت اللہ کوم التھ نام کھلو میری کبھی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے <يَشْتَهُون> اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے فيها لا فيها ولا وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چینا چھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےحودگی ہوگی اور نہ کوئی گنا ہوگا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ اور ان کے اردگرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہیں کی خدمت کے لئے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے قَالُوا إِنَّا ان قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے فمن اللہ علینا عذاب آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا <سع> <كنا من> <ندعوه>. الباہ <الرحیم>, <سع> ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ وہی وہ ہے جو بڑا محسن بہت مہربان ہے <سع> فذكر فما آن مجن لہذا اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون شاعر سو بھی رائبل بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں معكم من کہہ دو کہ کر لو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں مروہ احل بیہ قومو پاؤ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ ام یا پولون تلو ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہ زد میں ایمان نہیں لا رہے فَلْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر لے آئے اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے ام, عندهم خزائن ام هم کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں سلوی فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ <تصفيق> یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالمِ بالا کی باتیں سن لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہو وہ کوئی واضح ثبوت تو لائے اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے ہیں ام تسألهم اجرا فهم مغرم اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہو فروہ کی دوں کیا یہ کوئی مگر کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت جو کافر ہیں مکر تو انہی پر پڑے گا اَمْ لَهُمْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں وَإن يروا كسفاً من السماء سحاب اور اگر یہ آسمان کو کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے حتى يومهم لہذا اے پیغمبر تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے يوم لا عنهم ولا هم جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی وَإِن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن لا يعلمون اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے وصبر ربك فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو ادب نجو اور کچھ رات کو بھی اس کی تصبیح کرو اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں